اللهم صل سيد لمياء والمرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد من الله على المؤمنين اذ باصفيهم رسولا صدق اللہ و صدق رسولہ النبی القریم و نحن و لازالک اللہ من الشاہدین و الشاکرین و الحمدللہ رب العالمین سامین السلام علیکم سلام کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد چاہتا ہوں اور پناہ چاہتا ہوں کہ وہ بات کروں جو اسے ناپسند ہو اور وہ نہ کروں جو اسے پسند ہو کسی خوف یا لالچ کی وجہ سے سامنے ہی دو سال ہو گئے ہیں چشتی صاحب کی تقریر سنتے ہوئے لیکن میں نے انقلاب نہیں دیکھا تو مجھے یاد آ گئی ف ذکر ان تن ذکر تنف المومنین محبوب نصیحت فرما فائدہ اسے دے گی جس میں ایمان ہے اللہ ولی الزین عامن یخر جو المات نور اللہ مومنین کا دوست ہے انہیں ظلمت سے کھینچ کر نور کی طرف لے جاتا ہے تو جو شخص افراد کا مختصر ٹائم ہے میں بس میں جا رہا تھا تو میں باتیں کر رہا تھا ایک مجھے عالم جو اسلام آباد کا تھا اس نے مجھے بلایا بیٹھا میرے ساتھ اس نے کہا آپ نے جتنی باتیں کی ہیں ٹھیک ہے ہمیں یہودی کے کہ ہم پر مرتبیے یہ کول ہے یہ اس میں یہ کوئی ہے پار چیز ہے تو یہ پھینک رہا ہے کیسا رواج پڑ گیا بھائی مانو اس نے کہا انہوں نے کہا تم کت کی محفلیں مناؤ حافظہ پڑھاؤ ناتخانی کی محفلیں برپا کرو گیارہویں شریف مناؤ میلاد شریف مناؤ پیسے ہم سے لو عالم وہ بلاؤ جو سب کا لوگوں کی تعریف کرے موجودہ معاشرے کو مت چھیڑے جتنا ہوگے پیسے ہم دیں گے کیا انہیں پتہ ہے کہ حافظ پھر قرآن مجید پڑھ سکتا ہے سمجھا نہیں سکتا قرآن مجید کے چار حق کہ ہیں پہلا ادب کرو پھر پڑھو پھر سمجھو پھر عمل کرو ان چار حق میں جو کوئی ادا نہیں کرتا قرآن مجید پڑھتا ہے وہی قرآن مجید لانت کرتا ہے یہ نہیں قرآن مجید پڑھنے کے لیے آیا اور یہ بھی غور کر کے سن لو کہ قرآن مجید خوبصورت آواز میں جو پڑھ رہا ہے اور اس نے آواز پر سبحان اللہ کہہ دیا قرآن مجید کے الفاظ پر نہیں کہا تو اس کے ایمام جانے کا خطرہ ہے کہ الفاظ اللہ کے کلام پر اس نے سبحان اللہ نہیں کہا اس نے آواز پر سبحان اللہ کہہ دیا ہے زبان تیری صداخائیں رسالت کرتا ہے دل تیرا لندن کی وکالت چاہے پیسے نات پڑھ رہا تھا کہ گھر کو سجاؤ محفلیں سجاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے کس خدا کی تم گھر کو جتنا سجاؤ محفلیں سجاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ محفلیں سجانے آئے ہیں نہ گھر سجانے آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قبول کلوب سنوارنے آئے, آئے ہیں دل سنوارنے آئے ہیں آپ کا تو ٹوٹا گوریا بچھانا تھا جھوپڑی والوں کے گھر چلے جاتے تھے آپ دل سنوارنے آئے ہاں دل سوارو گے تو پھر آئیں گے یہ محفلیں گھر سنوارنے سے آپ نہیں آتے یہ انگریزی کے الفاظ مجھے دکھ دے رہے ہیں کہ میلاد مستفی اور پھر بولی ان کی لکھی ہوئی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے دشمن ہیں تاریخ حضرت امی عمر صاحب فتوحات کرتے تھے تاریخ اسلامی رکھتے تھے فرمایا ہمارا نبی بھی سب نبیوں کا سردار ہے اور ہماری تاریخ بھی سب تاریخوں کی سردار ہے مجھے دکھاؤ کوئی واقعہ ہجرت کے بغیر کوئی دوسری تاریخ ہو اگر کوئی مجبوری ہے کہ تاریخ اوپر نیچے ہو جائے گی جس طرح ایک مہینہ کو چاند اوپر نیچے ہو جاتا ہے یا تو وہ دن کا نام لکھ لو یا پھر شمسی مہینوں میں سے لکھ لو یہ شنگراتی مہینے جو ہوتے ہیں ان میں سے لکھ لو جس طرح نعت کرے وہ رس, سب رسول بن کے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ بن کے آئے ارے حبیب اللہ ہیں یہ آپ کا لکب ہے اور آپ کا جو اہمیت وہ آپ رسول اللہ ہیں اللہ نے فرمایا وہ ماں محمد اللہ رسول میرا محمد نہیں مگر رسول ہے ارے سب رسولوں کے لقب تھے کسی کا صفی اللہ کسی کا نذی نجی اللہ کسی کا خلیل اللہ مگر رسول جو ہے رسول کو سب ناموں سے وہ تخلص ہے بڑا انعام جو ہے وہ رسول ہے ہمارے محبوب رسول ہیں پڑھتے ہو نہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ایسی نعت جو بے مانا ہوں جن کو مانے پھر عشق اور محبت ارے محبت میں اتباع ہے عشق میں فنا ہے حضرتی علیہ السلام جا رہے تھے ایک بندہ کھڑا تھا ذمہ دار اس نے کہا یار اس نبی اللہ مجھے محبت کا ایک قطرہ ادا ہو جائے آپ نے فرمایا تو محبت کا قطرہ برداشت نہیں کر سکتا یا رسول اللہ آحدہ قطرہ تو دعا مانگی نصیب ہو گیا محبت کا عشق میں تو فدا ہے محبت میں اتباع ہے کہاں عشق کی بات کرتے ہو ہم میں تو محبت نہیں ہے اگر بغیر توجہ سے سننا بات بغیر محبت خدا رسول ایمان کا دعویٰ جھوٹا اور بغیر فرما برداری خدا رسول محبت کا دعوی جھوٹا یہ اسلاف کا مسئلہ کہ اولیاء کا مسئلہ کا ہے جو خدا رسول کی محبت نہیں رکھتا کہتا ہے میں مومن ہوں وہ جھوٹا ہے اور جو محبت کا دعوی کرتا ہے بے فرما برداری نہیں کرتا وہ بھی جھوٹا ہے محبت نصیب ہو جائے عشق تو کہاں ہے یوں ہی عشق کے ہم نے رٹے لگا رکھے ہیں تو پھر کہے وہ وہاں نہیں تھا ارج کی آئی لاہ عالمین مجھے وہ بندہ دکھا دے تو آیا بے ہوش کھیتی باڑی چھوٹ گئی گھر بار چھٹ گئے جنگل میں پھرتا تھا تو اللہ نے حاضر کیا تو اس نے سلام بھی نہیں کہا اور ویسے کیا, کیا آپ کو اور بے ہوش تھا عرض کیا اللہ علمی. اللہ نے فرمایا جس کو محبت کی میرا آدھا قطرہ نصیب ہو جائے وہ دنیا سے فارغ ہو جاتا ہے فائد بھی, فائد بھی. فائد بھی. فائد بھی. مومن کوئی فرد کوئی قوم اس آیت کو کہ اللہ دوست بن جاتا ہے مومن کا اسے ظلمت میں نہیں رہنے دیتا نور کی طرف کھینچ دیتا ہے گمراہی سے ہدایت کی طرف کھینچ دیتا ہے بد امالیوں سے اچھے امال کی طرف کھینچ لیتا ہے ان اللہ کل شہین قدیر وہ ہے بھی قادر ہر چیز پر تو ہم آپ دیکھیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں ہر فرد اپنا حساب کر لے ہر قوم اپنا حساب کر لے اگر ہم جا رہے ہیں ہدایت کی طرف پھر ہم مومن ہیں اگر جا رہے ہیں گمراہی کی طرف تو پھر ہم غیر مومن ہیں بزرگوں اولیاء کرام کا مسئلہ کا ہے کہ رزق بغیر مانگے ملتا ہے جس طرح تم اپنے گھر کا سازو سامان لے جاتے ہو شام کا مگر کو, تم کو کوئی پتا ہوتا ہے گھر کو پھر بھی گھر والوں کو بتانا پڑتا ہے کہ کیا چیز کوئی آپ کو پتا ہے ضرورت ہے ارے وہ تو سب ضرورتیں جانتا ہے رزق بغیر مانگے دیتا ہے بغیر مشقت کیے دیتا ہے بغیر کیے دیتا ہے اور خدا کی قسم ایمان بغیر مانگے دیتا نہیں یہ مسئلہ آپ کو کوئی عالم نہیں بتائے گا جب تک ایمان سے محبت نہ کرو جب تک ایمان نہ مانگو خدا کی قسم اللہ دیتا ہی نہیں ایمان اس لیے ہر وقت ایمان مانگا کرو کہ تمہاری کیفیت بدل جائے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان بل کا فروغ تو صحاب اللہ رحم فیا خالدون جو غیر مومن ہیں شیطان ان کے دوست بن جاتے ہیں انہیں دن بہ دن گمراہی بدامالیوں کی طرف لے جاتے ہیں جی میں نے آپ کو پیمانہ دیا ہے آپ اپنا حساب کر سکتے ہیں قوم اپنا حساب کر سکتی ہے اگر دن ب دن ہم ہدایت کی طرف دا جا رہے ہیں تو ہم مومن ہیں اگر گمراہی کی طرف جا رہے ہیں تو قرآن مجید سچا ہے ہم غیر مومن ہیں مومن جو ہے وہ مثبت اثرات بھی دیکھتا ہے منفی اثرات بھی دیکھتا ہے ماحول کے بات کہتے ہیں کہ زمانہ خراب ہے اس وقت فرمایا گیا کہ لوگ خدا کو گالی دیں گے یا رسول اللہ خدا کو کیسے گالی دیں گے وہ زمانے کو برا بھلا کہیں گے ارے نیا زمانہ برا نہیں ہے ہم برے ہو گئے ہیں یہ کہا کہ ماحول خراب ہو گیا ہے ماحول دو قسم کا ہوتا ہے ایک بناوٹی ایک قدرتی سہرا سمندر بیابان پہاڑ یہ قدرتی ماحول ہے جہاں آبادی ہو وہ بناوٹی ماحول ہوتا ہے ارے جیسے بندے ماحول ویسا بندے اچھے ماحول اچھا بندے خراب زمانے کو یہ نہ کہا کرو زمانہ ایک ہی ہے زمانہ نہیں بدلتا زمانے کو برا بلا نہ کہا کرو ہم برے ہو گئے ہیں اور ماحول کو کہا کرو کہ ماحول برا ہو گیا ہم نہیں دیکھتے ہمارے ساتھ کیا ہو گیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کال ار رسول و این ربی قمت خزو حاضل میرا محبوب فرمائے گا یا رب العالمین میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا شکایت لگا کے دور ہو جائیں گے سعدی الرحمت فرماتے ہیں شفات پیمبر کسیرا گرفت کہ برجادہ جاتا ہے شررا پیغبرا شرہ پیغمبرف شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فرمائیں گے جو اس کی شریعت پر چلنے والے ہوں گے ہاں پھر شریعت پر تو چلنے والے ہوں گے شفاعت ہم جتنا بھی نیک ہو جائیں ارے بحث میں ہم اللہ کی رحمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جائیں گے ہاں وسیلے سے جائیں گے وسیلے کے مجھے ایک دیوبند کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حکم کے بغیر کچھ نہیں دیتے میں نے کہا بات سن جانا تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ پاک چھوڑ دے اللہ بھی کچھ نہیں دیتا وہ کیسا بھی احبان ہے کہ خلوت آپ کو پسند تھی خلوت کھانا بی بی پاک لے جاتی تھی جو پہلے ہوتا تھا وہ بھی پڑا ہوتا تھا یہ کہتے ہیں اللہ نے جو فرمایا ہم نے بوجھ اتار دیا یہ دیوبند کہتے ہیں بوجھ گناہوں کا نعوذ باللہ وہ یہ بوجھ نہیں تھا آپ کو خلوت پسند تھی رسالت کا بوجھ رکھا گیا ارے رسالت میں جو ہے وہ جلوت کی ضرورت ہوتی ہے آپ ہر وقت اللہ کی یاد خلوت میں کرتے تھے تو آپ کی نازک جان پر بوجھ یہ محسوس ہوا کہ میں اللہ اللہ کو یاد کرتا تھا اب جلوت کا حکم ہوا ہے تو اس رسالت کا بوجھ تھا تو اللہ نے فرمایا ہم نے یہ بوجھ اتار دیا تیرا کیوں کے مقام جمع نصیب کر دیا کہ جو مزے آپ خلوت میں لیتے تھے وہ جلوت میں لیں گے سفیا سوری <سؤال> <سؤال> <سؤال> رحمت اللہ علیہ کو ایک شخص نے کہا کہ فلاں بندہ جلوت میں چلا گیا ہے خلوت میں چلا گیا ہے آپ نے فرمایا وہ مرد کامل نہیں ہے ارض کی مرد کامل کون ہے فرمایا مرد کامل وہ ہے جو اللہ سے بھی تعلق رکھتا ہو اور لوگوں میں بھی تعلق برقرار رکھے وہ تو اپنے آپ کو بچا گیا ایسا اللہ والا دوسروں کو کھینچ لیتا ہے سبحان اللہ وہی حضور صل... خلوت میں بیٹھے ہیں اللہ یاد ہے جلوت میں بیٹھے ہیں تو لوگوں سے تعلق بھی برقرار ہے تو اللہ سے تعلق بھی برقرار ہے کعبہ کابا حسین میں بیٹھے ہیں یہ اتہ جو ہے نا اتہ یہ ہمیں وہاں سے ملی ہے میں پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی دیوبند یہ سوچتے نہیں عالم یہ سوچتے نہیں خدا کی قسم وسیلے کا تو یہی بتا رہی ہے کہ رحمت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے باقی کائنات پر آپ تقسیم کر رہے ہیں اللہ نے کیا فرمایا سمجھنے کی بات ہے السلام علیہ کا یو نبی یو رحمۃ اللہ اے محبوب سلامتی تجھ پر ہو رحمتی بھی تجھ پر ہو میری برقی بھی تجھ پر ہوں کیا فرمایا گی ملی تھی وہاں کعبہ حسین میں بیٹھے ہیں امت یاد ہے یہ مقام جمع ہے پھر آپ نے فرمایا السلام علیہ نوالا عباد اللہ سوالین ارے اس کو سوچ اللہ نے رحمت آپ پر کی برکتیں بھی آپ کو دیں رحمتیں بھی آپ کو دیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرما دیا السلام علیہ میں تمام انبیاء آ گئے وہ عباد اللہ اس میں امت نیک آ گئی آپ نے رحمت اللہ بارد اللہ یا رسول مانگی کہاں سے ملے گی رحمت حضیر صلی اللہ علیہ وسلم اس جان میں جی نوز بلّہ زندہ ہی نہیں ہے میں یہ بتاتا ہوں کہ صفت جو ہوتی ہے وہ ارد ہے اور ذات جو ہے وہ جوہر ہے ذات کیا ہے جوہر ہے ارے جس کا ارد ہی باقی اس کی جوہر تھنڈار ہے تھنڈار مر جائے تھنڈاری رہے گی مان سے کو دل سے کھول کر کے وہ مجھے پتا لگے تمہاری سمجھ بات آ رہی ہے تھنڈار مر جائے تھنداری نہیں رہے گی ڈی سی مر جائے ڈی اس کی اگنی رہے گی حکومت بادشاہ مر جائے بادشاہت ختم ہو جائے گی کیونکہ جب ذات گئی تو ارد کا نام ہی نہیں رہتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ارد جوہر کے محتاج ہوتی ہے جب جوہر ختم ہو جاتا ہے ارد کہاں ہوتی ہے ارے جس کی صفات باقی ہوں وہ ذات کہاں ہے کیا آپ رحمت اللہ عالمین ہیں اور بابا ہیں نہیں ہیں سرا تم منی ہے سراتم، سراتم نہیں ہیں ہیں بشیر ہیں نظیر ہیں رسول ہیں ارے ظالمو آپ کی تو صفات کو موت نہیں ذات کو کہاں ہے مومن منفی اثرات بھی دیکھتا ہے ماحول کے میں آپ کو ذریعہ منفی اثرات بھی بتاؤں جو غیر مومن ہیں وہ مثبت اثرات دیکھتے ہیں اس ماحول کے منفی اثرات پکھے بجلیاں اور یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ یہ مادی کمالات جو ہیں اللہ نے کافروں کو کیوں دیا ہے اللہ بھول گیا اللہ تعالیٰ یا مومنیر سے محبت نہیں اہل روح سے محبت نہیں ہے ایمان سے کہو بھائی تو یہ کمالات ان کو کیوں دیے اس کی دو وجہ ہیں ایک تو غیر مومن میری پہچان میری معرفت سے محروم رہ جائیں ان کی نگاہ ہی نہ پڑے دوسرا یہ کہ مادی کمالات سارا علم شیطان کو دیا اور شیطان نے پھونک ماری کافروں کو جتنا مادی کمالات ہیں ان میں یہ ناجائز استعمال ہو سکتے ہیں جائز بھی ہو سکتے ہیں تو والدم الخب وہ جانتا تھا اگر چونکہ جو دنیا میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا فطرت کو استعمال نہیں کرتا واروب الحیاتی دن یاوتمان نو بےحا اللہ تعالیٰ فرمایا مومن جو ہے کافر جو ہے وہ راضی ہو جاتا ہے اور اطمینان مسلمان جو ہے وہ اطمینان نہیں کرتا اور راضی نہیں ہوتا اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیص علیہ السلام کو فرمایا کہ چار نصیتیں میری اپنی اولاد کو بھی کرنا میں تجھے کرتا ہوں کہ دنیا میں اطمینان نہیں کرنا جس کام میں دل مطمئن نہ ہو وہ نہیں کرنا کھٹ کھٹ کرے دل پوری طرح اطمینان نہ ہو وہ کام نہیں کرنا تیسرا فرمایا کام کرنے سے کسی سے مشورہ کر لینا چوتھا فرمایا عورت کے کہنے پر کوئی کام نہیں کرنا یہ چار وسیط ہمارے دادا نے ہم مان رہے ہیں کہ عورت کے خلاف کر رہے ہیں ہم کام جو وہ کہے وہی ہی کرتے ہیں پھر بیڑا بھی گرک ہے منفی اثرات میں بتاؤں آپ کو کینسر ہے نہیں ہے کیسی موزی مرض ہے شوگر ہے دل کے دورے ایڈ پتھریاں اپریشن ڈاکے چوریاں فساد بے محبتی کتنا اس ماحول کہاں چلا گیا ہم پکوں پر خوش ہیں جو پکھے لگے ہوئے ہیں کاریں بسیں بھی ہیں اور دوسرا ایک میں اہم بتاؤں زندگی آلہ چیز ہے کان کھول کر سن اس ماحول نے ہمارے ساتھ کیا, کیا اور ہم مومن نے مومن قاصل نہیں ہوتا ہم کتنا غافل ہیں اور کتنا اس ماحول پر خوش ہیں حضرت رائے علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی دوستی تھی دنیا کی بے بےسباتی اگر آپ کے دل میں دنیا کی بے سبی آ نا بیٹھ گئی تو آپ کی زندگی سویر جائے گی آپ دنیا سے دل نہیں لگائیں گے ایک ہے دنیا کی زندگی ایک ہے دنیاوی زندگی ایک ہے دنیا میں زندگی کے مومن وہاں رہتا تو ہے دنیاوی زندگی نفس کی دنیا کی زندگی شیطان کی اور دنیا میں زندگی سلحہ مومنین نمبیا اولیا کی کہ وہ دنیا میں رہ کر آخر آخرت کے لیے کماتے ہیں وہ دنیا میں رہتے ہیں دنیا کی زندگی نہیں اپناتے دین بہت بڑا فریضہ ہے اور اگر تقریر سن کر بندے میں انقلاب نہیں آیا تو پھر تقریر کرنے والے پر بھی افسوس ہے اور سننے والے پر بھی افسوس ہے افسوس ہے کہ ٹائم ناخانوں کو دے دیتے ہیں پیر میارلی شاہ صاحب کا خلیفہ تھا اس کا شعر ہے ہے تیری سنا سناخا رسالت کرتا ہے دل تیرا لندن کی وکالت ہے دل شیطان کو داڑھی منہ یا چھوٹی داڑھی نماز کے نزدیک نہیں ناخ کے لیے آیا ہوا ہے یہ سب ہمارا تو آئے فرمایا ملنے آیا روح قبض کرنے یا نبی اللہ میں ملنے آئے یہ حبیب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا لیکن آج کل تو حبیب اللہ پھر رہے ہیں نا ارے یہ نام حرام ہے یہ آپ کا تخلص ہے حبیب اللہ رکھنا کلیم اللہ رکھنا صفی اللہ رکھنا نجی اللہ رکھنا روح اللہ رکھنا یہ سب آرام ہے یہ کے ساتھ خاص ہے آج کل کلیم اللہ بھی نام ہے نوز باللہ کلیم اللہ تو حضرت موس علیہ السلام تھے کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو کیسے کلیم اللہ ہو گیا یا کوبل السلام ملنے آئے جب روح قبل کرنے آئے تو کاسد بھیج دینا منفی اثرات بتا رہا ہوں تجھے ماحول کے شاید تیری میری بات کرنے سے تیری آخرت سویر جائے فرمائیں جب روح قبض کرنے ہے کاسد بھیج دینا حاضر آ گئے روح قبض کرنے آئے یا ملنے آئے یا نبی اللہ میں روح قبض کرنے آیا ہوں تیرا وعدہ تھا میں کاسد بھیجوں گا تو ویسے آ گیا یا نبی اللہ میں نے تو تین کاسد بھیجے ہیں کون سے ایک آپ کے سفید بال ہو گئے یہ میرا پہلا کاسد ہے غور سے سننا سفید بال ہو گئے پہلا قاصد ہے پھر آپ کمزور ہو گئے یہ دوسرا قاصد ہے پھر آپ ٹیڑھے ہو گئے یہ تین قاصد تو میں نے بھیجے ہیں منفی اثرات بتا رہا ہوں غیر مومن جو ہے مثبت اثرات پر نگاہ رکھتا ہے ارے مومن جو ہے مثبت اثرات بھی دیکھتا ہے منفی بھی دیکھتا ہے جب منفی دیکھے گا تو وہ دنیا میں راضی نہیں ہوگا منفی اثرات بتا رہا ہوں اس ماحول کے اب ہر شاید پک کر فصل کٹتی ہے زندگی کی جوانی یہی ہے جو آج سال سا آج سے ساٹھ سال سا پہلے تھی کہ سفید بال ہوں کمزور ہو ٹیڑھا پن ہو جائے وہ زندگی اپنی جوانی کو پک کر کٹی اس کا کوئی افسوس نہیں کرتا ایمان سے کہتے ہیں یار وہ لاچار تھا پیشاب کرنے چل پھر نہیں سکتا تھا اچھا ہوا چلا گیا ایسے ہے نا وہ فصل پک کر کٹی اس کا کوئی افسوس نہیں کرتا بزرگ فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی یہ طریقہ بدل دے مول ہتنا دے زندگی میں نوجوانوں کو موت پھڑنے لگ جائے اٹھارہ سال پندرہ سال بارہ سال بیس سال نوجوانوں کو موت پڑنے لگ جائے اور عام ہو جائے اس وقت ہر بندہ موت کے لیے تیار ہو جائے جس کے پاس ایمان ہے کسی چیز کی خوشی نہ کرے ہر چیز زندگی سے ہے ارے زندگی تو کم ہو گئی موت نے اپنا طریقہ بدل دیا تو روئے بہت اور ہسے تھوڑا ہے ہمیں درخیال میں ہر جگہ تقریر پہ جاتا ہوں ایمان سے نو... آپ کے علاقے کا پتہ نہیں ہے نوجوان موت اتنا بڑھ رہی ہے تیزی سے جس کا کوئی پتہ ہی نہیں دس بارہ پندرہ بیس یہاں اتنا بوڑھے اتنا نہیں مر رہے جتنا نوجوان مر رہے ہیں ہم خوش ہیں یہ ہمیں فلاں انعامات آ گیا بسیں وہ چلتے تھے تو زندگی ایک سو بیس تیس تک تھی اور جوان کیسے تھے شیر جوان کیسے تھے شیر جوان تھے ہم تو کہتے ہیں گلہری آپ کیا کہتے ہیں بھائی آج کل کے نوجوان گلہری ہیں گلحری میں کہتا ہوں کے چلتے ہیں اور میں نے کہا ایمان تو نہیں ہے بے وقوف اگر ایمان ہوتا تو تم روتے ارے آئینہ بھی دیکھا تم نے کبھی تم تو ظالم و جوانوں میں شمار نہیں ہو تم تو شادی کے قابل ہی نہیں ہو اور تمہیں اتنا حوث کہ تم خدا رسول کے خلاف ہو کر آخر سے چل رہے ہو تم سے تو اللہ نے جوانی کھینچ لی ہے کوئی آج کل نوجوان شادی کے قابل نہیں ہے ایمان سے منفی اثرات بتا رہا ہوں منفی ہیں لڑکیاں بھی ایسے سماٹ ہو رہا ہے یہودی کا غلام ہے غلام ہے غلام ہے رسول کے رسول کے شرم نہیں آتی سماٹ ہو رہا ہے اس نے کہا وہ شیر ہیں یہ پیسے بھی گلہری ہیں پھر جو کوئی اچھے جوان ہیں انہیں سماٹ کر کے مردہ کر دو کہ ان کے کلڑے کلڑے چھوٹے چھوٹے ان کی نسل پیدا ہوئی مان سے وہ بزرگ کہتے ہیں بکری مرے گی تیرہ بندے اکٹھے ہو کر بکری نکالیں گے وہ وقت آ رہا ہے وہ جوان نہیں رہے شیر جوان پھر کوئی ہے تو اسے سمات ہمارا ایک دوست ہے اس کی عورت نے کہا سمات کرو بس حسین اور سڈول جسم کا جوان تھا تو اس نے کہا سمات کرو جی مجھے کہنا میں نے کہا سمات یہ ہے کہ ایسے دوا ہوتے ہیں جو جگر میدہ کو خراب کر دیتے ہیں جگر خون بنانا چھوڑ جاتا ہے دالمو پھر وہ بندہ کمزور ہو جاتا ہے لانت ایسی یہود نواز قوم پر سماٹ کے لگے ہوئے ہیں لاہور میں اوپر لکھا ہوا ہے سماٹ کرنے کی جگہ وہ شیر ہیں ہمارے میں سماٹ ہو رہی ہے وہ سماٹ کرتے کرتے شادی کی نامرد ہو گیا میرے پاس روتا آیا کہ میں تو نامرد ہو گیا ہوں میں نے کہا اور سماٹ کرو اور سماٹ کرو لڑکی آتی ہے ایک یہودی کی دھسی ہوئی سکول والی ٹی وی میں دیتے ہیں یہ یہودی فتنہ ہے مسلمان ہے ارے مسلمان کہتے ہیں جو مکناتیس ہو جو مکناتیس نہیں وہ مسلمان نہیں ہے پھر عالم شور کہہ دیتے ہیں قوم کو برباد کرنے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ تم ان سے پڑھو ظالم پڑھنے کا الفاظ نہیں ہے کتابت لکھنے کا ہے اور ان ظالم و بےمانوں کو کیا پتا کچھ جانتے بے ہونا ارے صحابہ کی بات کرتا ہے سور جس کی گھوڑی کا غبار ہزار ولی کا شان رکھتا ہے جو ریت اگارے پر لٹا کر پیتے گئے نہیں پھرے ان چند قیدیوں سے پھر جاتے کان کھول کر سن لو مسلمانوں بات سمجھنے کی کوشش کرو وہ معقوم تھے مملوک تھے مفتو تھے قیدی سے مملوق مالک کو نقل کرتا ہے مفتو فاتح کو نقل کرتا ہے مخلوب غالب کو نقل کرتا ہے قیدی آزاد کو نقل کرتا ہے علم عام ہوگا عقل نہیں ہوگا علم مرغ و عقل بالا پسر علم جو ہے وہ پرندہ ہے اور عقل جو ہے وہ پر ہیں بے علماء پڑے ہیں میں نے جمہوریت کو لانت کہا جمہوریت کو لانت تو نورانی صاحب والے اٹھ کھڑے ہوئے آپ جمہوریت کو لانت کہتے ہیں ہمارا نورانی صاحب کاظمی صاحب میں نے کہا یار لڑو نہیں میں غریب بندہ ہوں میں تمہاری جمہوریت میں ان کی حیثیت بتاتا ہوں غور کر کے سنو میں نے کہا ایک طرف نورانی صاحب ووٹ لگائے اور ایک طرف کاظمی صاحب کتنے ووٹ ہو گئے کہتے ہیں دو او ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں تم بھی بتا دو دو تین تو نہیں ہوتے ادھر دو, دو کنجریاں لگا دیں جو چالیس چالیس سال چکلے پر بیٹھے ہیں برابر ارے تین کنجریاں ہو گیا تو انہیں کی چھٹی یہی جمہوریت ہے ارے لوگوں تم جمہوریت نورانی کو مجھ پر اہمیت دو کہو نورانی کی جوتی تمہاری آنکھیں ظالموں والو تمہیں شرم کرنی چاہیے تم ادورانی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بے بیوقوف نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو اپنے قول کو اہمیت دی تم بھی اہمیت دیتے ہو جہاں کسی رسول کے قول کو اہمیت نہیں آئے اللہ نے وعدہ ساکھ میں سب رسول ومبیا کو جمع کر کے فرمایا میرا رسول آئے گا تو اس کے پیچھے چلنا پڑے گا پھر سلط تقسیم ہوئی آپ نے فرمایا مستاروں وہ مشورہ وہ دے جو امین ہو کان کھول کر سنو امین کسے کہتے ہیں یہ نہیں فرمایا مشورہ وہ دے جو مسلمان ہو مشورہ وہ دے جو مومن ہو ارے یہ نہیں فرمایا کیونکہ ہر امین مومن ہوتا ہے ہر مومن امین نہیں ہوتا امین کے معنی کیا بتاؤں حقوق اللہ کا خین بھی امین ہے اور حقوق العباد کا خین بھی امین, امین نہیں ہے حقوق اللہ کا خین بھی امین نہیں آئے ارے حقوق حقوق علی کا خین بھی امین نہیں ہے, ہے. فرمان رسول ہے جو امین نہ ہو اس کا مشورہ نہ لو چور امین آئے مجھے یہ کہنے کو دو ابا آ فرمانا چور کا کوئی مشورہ نہیں نورانی کا چور کا مشورہ ہے کس کی بات مانو گے چور اللہ حضور بار خواجہ محمد شفیع کشتی صاحب مشورہ چور کا بھنگی کا شرابی کا عورت کا کوئی مشورہ نہیں ہے ارے گواہی مشورے سے نیچلا درجہ ہے اس میں بھی مشورہ اوپر ہے گواہی میں صرف دیکھ کر بات کر لے اتنا عقل ہو ارے مشورے میں تو کیا سی اد ہو جس امور کے بارے مشورہ دے اس کے نفع نقصان کو جانتا ہو عقل مند ہو باشعور ہو ارے مشورے کا معیار تو بہت بلند ہے ایشار ہو وقت نہیں اسی مشورے پر اگر میں گفتگو کروں تو ٹائم ختم ہو جائے گا تو مشورہ اونچی چیز ہے گواہی پست ہے ارے گواہی میں دو اور ایک مرد کے مقابلے ہیں ایمان سے کہو بھائی تو مشورے میں عورت برابر ہے میں برابر ہے کتنا عقل ماری گئی ایسے قیدوں کے پیچھے ہم نہیں جاتے ایسے قیدوں کے پیچھے ہم نہیں جاتے عقل سیکھو شعور سیکھو انقلاب وجود میں لاؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے فرمایا میں نے احسان کیا تم پر کیا, کیا؟ احسان کیا کہ اپنا رسول دیا کیا اپنا رسول دیا یعنی کہ کیا میں نے اپنا محمد دیا احسان رسالت کا ہے میلاد رسالت کی منا ارے پیدائش کی ذات کی میلاد چالیس سال سارے مناتے رہے صادق مانتے تھے امین مانتے تھے ہر وقت محبت کرتے تھے ساتھ رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل مانتے تھے کوئی فیصلہ ہو وہ کراتے تھے جب رسالت کا اعلان ہوا تو تنہا رہ گئے وہی میلاد منانے والے ذات کا پتھر مارنے لگ گئے کیوں رسالت آکام سے تعبیر ہے وہ مارسلم رسولن اللہ لہ تو آبد نلّ رسول کی شان یہ ہے میں نے رسول اسی میں بھیجا ہے اس کی شان اسی میں ہے اس کی قدر اسی میں ہے اس کی محبت اسی میں ہے کہ حکم اس کا مانو رسول کا حکم مانو جب آم آئے تو باغی پڑ گئے پھر آپ اکیلے رہ گئے جو ساتھ دے وہ پتھر مارنے لگ گئے اب آکام کا نام لو تو اب ایسا ہی ہوگا کہ ذات کی میلاد ہر ایک مناتا ہے ارے رسالت کی میلاد منا ذات کی میلاد میں تو کافر بھی شریک تھے ابو لہب بھی شریک تھا ابو جہل بھی شریک تھا سب شریک تھے تو صحابہ کی مثال دیتے ہیں وہ لکھنے کا کہا گیا تھا وہی مسلمان ہو گئے ہم معقوم قانون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بادشاہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ذات صحابہ کی تھی کن کی مثال دیتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی جس کی گھوڑی کا غبار ہزار ولی کا شان رکھتا ہے ہم ولی سے اپنی مثال نہیں دے سکتے تو صحابی سے مثال دیتا ہے اور وہ حکم خاص جاہل چاہ مولوی سن رہا ہو وہ حکم خاص تھا ارے حکم خاص سنت نہیں بنتا حکم خاص جو ہوتا ہے وہ ان کے لیے تھا اذن عام نہیں تھا ارے ظالم سنت وہ بنتی ہے کہ اتنے عام ہو اگر اذن عام ہوتا تو پھر سارے صحابہ پکڑے جائیں گے تب بھی پکڑے جائیں گے صحابی پکڑے جائیں گے اولیاء بھی پکڑے جائیں گے کہ انہوں نے کافروں سے کیوں نہیں سیکھا یہ سنت نہیں ہے ان صحابہ کے لیے خاص تھی لکھنے کو کہا گیا تھا ارے حکمتیں آپ جانتے تھے ہمارا عقل نہیں پہنچ سکتا ہم یہی کہیں گے کہ ہمیں یہودیت کی ہر چیز ہم پر حرام ہے میلاد اب آ کی بات کروں رسول بھی رسول کس طرح مانا جاتا ہے غور سے سننا آئے پھر آپ کی طبیعت میں انقلاب نہیں آیا تو یہ تقریری نہیں ہے پھر فکری طور انقلاب آ جائے رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے رسول پہلے بھی میں بیان کرتا ہوں میرا اکثر یہی ہر جگہ رہتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی بار بار کرتا ہے ارے ایک بیماری کا ٹیکا پانچ سال ہزار سال لگتا رہے ادھر تو نہیں کہتے بار بار لگے یہ بار بار کیوں لگ رہا ہے اے بزرگان دین فرماتے ہیں بات بار بار کرنے کی حکمت یہ ہے کہ بات بہت دیر کرنے سے دماغ میں آتی ہے پھر بار بار کرنے سے دل میں آتی ہے ارے جب تک بات دل میں نہ اترے وہ حکمت نہیں بنتی رسول پتہ تو لگے رسول کس کو کہتے ہیں فکری طور تو ہمیں پتہ لگے پھر ہم ہاں میلاد منائے تو میں کہوں گا اب رسول سے اتفاق ہے احکام کیا ہیں فرائض واجبات سنن مقدا فرائض واجبات اور سنن مقدا یہ کسی عام مومن کو اس میں چھٹی نہیں آئی عام مومن کو رسول احکام یہ لے کر آیا تو کر کے تو دیکھ میں دیکھوں پھر میلاد مناتا ہے فرز بعد بعد پردہ کیا ہے کوئی پردہ واجب ہے سنت ماقدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پر چلتا ہے ہوا میں اڑتا ہے فرمایا اس نے سنت میری کو ترک کیا لگاؤ اس کے منہ پر جوتیاں وہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہے شرمانی چاہیے داڑھے منانے والے کو مجھے تہر پادری کا تہر القادری کا بندہ آیا وہ اب تکلیف سے پھر رہا ہے جی قرآن سے ثابت کرو کہ ڈاڑی بڑی کہاں ہے قرآن سے ثابت کرو اسے ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کچھ نہیں نظریں قرآن سے ثابت کرو میں نے کہا حضرت موسی علیہ السلام جو قرآن میں فرمایا ہارون علیہ السلام نے قرآن میں فرمایا اے بھائی میری داڑھی نہ پکڑ چھوڑ دے ایمان سے کہو بھی چھوٹی داڑھی ہاتھ میں آتی ہے ایمان سے کہو بھائی معلوم کیا داڑھی بڑی تھی جو ہاتھ میں آ گئی تو آپ نے فرمایا چھوڑ دے قابو کیا ثابت ہو گئی قرآن مجید سے چھوٹی داڑی نہیں ہے جو آپ نے سنت کہی ہے یہ قرآن سے بھی ثابت ہے ارے ہمارا ابو حنیفہ ہمارا یہ یقین ہے کہ قرآن اور حدیث کے بحر انہوں نے مسئلہ کیا ہی نہیں اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں بریلوی نہیں کہلاتے بریلوی کتنا گندا نام ہے بریلوی تو ایک شہر ہے ہمارا اسی سالہ مسلک نہیں ہے ہم بریلوی احمد دار خاں صاحب کون تھا اس سے پہلے کون تھے پہلوں سے رشتہ توڑ دیا ارے ہم بھی اہل سنت والجماعت ہیں مسلک نام ہمارا مسلمان ہے اور مسلک ہمارا اہل سنت وال جماعت ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم کمبے سننا تی بس خلفائے راشدین تو میری سنت پر ہو جاؤ اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر ہو جاؤ اس لیے ہم اہل سنت اہل علیکم بے حدیث ہی نہیں فرمایا کہ حدیث بعض افراد کے ساتھ خاص ہیں بعض وقت کے ساتھ خاص ہیں بعض قوم کے ساتھ خاص ہیں وقت ہوتا تو بتاتا آپ نے علیکم کمب حدیثی نہیں فرمایا آپ نے فرمایا علیکم کمبے سنتی مجھے ایک حدیث دکھا دو جہاں فرمایا ہو علیکم کمبے حدیثی تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں ہم کون ہیں اہل سنت والجماعت ہیں تو رسول اور نبی میں فرق ہے امبیا پاک مخلوق ہے نا میں دیکھتا ہوں رسالت کتنا مانتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ نے یہ فرمایا ما کانا محمد العباحد کل رسول اللہ وقاطمن جین قرآن میں اکیلا نام نہیں لیا یہی فرمایا میرا محمد جو ہے رسول ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ محمد کو تم مانیں گے رسالت کو نہیں مانیں گے یہ لوگ اب بتا رہا ہوں رسالت کیا چیز ہے آکام سے تعبیر ہے رسول 313 ہیں نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں کسی نبی کو شاعم نہیں کہ وہ نیا قانون بنائے نیا قانون رسول بناتا ہے چار بڑے کتابوں پل و رسول اور باقی چھوٹے چھوٹے صحیفے سے, سے احکام آئے ایک رسول آتا ہے اس کا قانون چلتا ہے جب تک دوسرا رسول نہ آئے جب تک دوسرا رسول نہ آئے اور جب دوسرا رسول آتا ہے تو اس کی رسالت منسوخ ہو جاتی ہے یعنی اس کے احکام منسوخ ہو جاتے ہیں رسول تین سو تیرہ ہیں کسی نبی کو نئے قانون بنانے کی اجازت نہیں ہے رسول نیا قانون لے آتا ہے پھر دوسرا رسول آتا ہے اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری کیوں ہم امت ہیں نعرے لگاتے ہیں رسول کے ہیں کیوں آخری بھیجا دیکھ اپنا ذہن حساب کر اپنا کہ مسلمان ہم کہلاتے ہیں ہم تو کافروں سے بھی بدتر ہیں آخری اس لیے بھیجا کہ میرے محبوب کا کوئی رسول ناسخ ہونا ارے میرا رسول سب کا ناسک ہو اور میرے رسول کسی کا ناسک کوئی رسول ناسک نہیں ہے اللہ نے وادہ دیا میرا محبوب آئے گا وادہ لیا کہ اس کی رسالت اس کے احکام چلیں گے تمہارے نہیں چلیں گے نبوت رسالت بعد میں تقسیم ہوئی پہلے عہد لے لیا الازم رسول کسی رسول کی موجودگی میں کسی رسول دوسرے کا قانون نہیں چل سکتا کسی نبی کا نہیں چل سکتا میں کہتا ہوں کہ امبیا سے کوئی بہتر قوم ہے اور حضور وہ رسول ہے کہ یہاں کسی رسول, سب رسولوں کی رسالت منسوخ ہے ارے آپ کی رسالت منسوخ قرآن پڑھتے ہیں جی بڑی محبت سے قرآن منسوخ ہمارے رسول کا منسوخ کون ہے بریکٹ ناسخ ناسخ کون ہے بریٹش برٹش قانون چل رہا ہے نہیں چل رہا, رہا. اور اللہ فرماتا ہے میرا رسول آئے گا تو قانون اس کا چلے گا قرآن ہمارا پہننے کے لیے آیا ہے یا ہمارا ضابطہ یات بدلنے کے لیے آیا ہے ان کے احکام پر نظر نہیں ڈالی خدا کی کس اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایسے پہلو میں ایک تقریب پر گیا مجھے کہتے ہیں جی آپ پہلو کی تعریف کریں میں نے کہا اچھا مجھ سے تم وعدہ کرو کہتے ہیں کیا میں نے کہا دنیا کے کام چھوڑ دو دنیا کے کام چھوڑ دو پہلو کی تعریف کرو باپ دادا ساری رات کنواں چلاتے تھے ہال مزدوریاں ان کے کہتے تھے تم نے خود کچھ نہیں کرنا کہتے ہیں جی پھر ہمیں کیا ملے گا میں نے کہا ظالم دنیا نہیں مل سکتی جو اعلیٰ چیز ہے ہم ان کی وہ تو کر گئے ان کو ملے گا ہم کریں گے تو ملے گی ہم یہ کہتے رہے جو بھی بڑی شان والے تھے بادام خود کچھ نہ کریں پھر کہتے ہیں جی جس طرح مرضی آئے تقریر کرو رسول رسالت منسوخ اور برٹش ہمارے رسول کا ناصر کون ہے اس وقت دونوں ملک میں بریٹش پڑھے لکھے بیٹھے ہوں گے برٹش کا قانون چل رہا ہے نہیں چل رہا اس کا قانون چل رہا ہے اور بچے ہمارے اسی قانون چلانے کے لیے سکول میں گئے ہوئے ہیں بچہ انہوں نے کہا جی بچہ دو پیسے دیں گے رسول کے خلاف کرے گا قلم رسول کے قرآن کے خلاف لکھے گا یہ تو برے تش یہودی کا قانون چلا سکتا ہے جو ہم پیسے جو دیں گے یہ نبی رسول کو چھوڑ کر اسے زبانی رسول کہتا رہے انہیں پتا ہے کہ زبانی کہنے سے کچھ نہیں ارے رسول آتا بھی اللہ تعالی قبول نہیں فرمائے گا اللہ نے جو فرما دیا وہ مارسلم رسول اللہ لو تو آب عز کہ رسول آتا اسی لیے ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی ہو اس کا حکم چلے تو بچہ ہم نے کہا جی لو بچہ ٹھیک ہے آپ بڑے رسول کے خلاف جام خدا کے خلاف جو کہیں کریں گے ہم یہ بچہ ہے اور ہم ہیں رسول والے ہیں میلاد مستفی منائی جا رہی ہے ہمیں شرم آنی چاہیے کچھ نے اپنے اندر دیکھنا بھی چاہیے کہ ہم نے تیر رسالت کو چند ٹکوں سے ارے رسالت کا انکار کر دیا بیٹا اس کو دے دیا یہودی کو دے دیا اور وہ برٹش لا چلا رہا ہے ہم نے اس کے سکول آباد کر رکھے ہیں سب کچھ اور ہم میلاد منا رہے ہیں اور ہیں ہم بخشے ہوئے ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللّ ہیں توجہ سے سننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللّ ہے نہیں اس جان کے لیے بھی رحمت ہے نہیں کیا آپ کے صدقے اگلا جہان مل سکتا ہے یہ نہیں مل سکتا ہے, ہے یہ جہان کیا وہ ملایاتون دنیا کی زندگی نہیں آواری کھیل کود بلدار الاخرہ تو خیر ہوں کا آخرت کا گھر اونچا اور ہمیشہ رہنے والا کیونکہ فانی چیز کی اللہ کے نزدیک کوئی قدر نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک ہے اگر اس دنیا کی قدر مچھر کے پر برابر بھی ہوتی اللہ کے نزدیک اللہ تعالی کافر کو ایک پیالہ پانی کا پینے کے لیے نہ دیتا دنیا کی کوئی قدر نہیں ہے اواری چیز حساب کرو اواری چیز ومامن ڈا تنسل یہ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں کہنا صبح نمانا ہر کمزوری سے پاک رب پالنے والا عظیم بلند ہے عظیم کیا ہے تو سبحان ربی العلہ وہ بھی کہتے ہیں نا کہ وہ غالب ہے پہنچا بھی سکتا ہے عظیم یہ پڑھتے ہیں لیکن مانتے ہم نہیں ہیں خدا کی قسم الہ ماننا آسان ہے رب ماننا مشکل ہے اگر یہاں ہمارے امانت پیش کی جاتی تو ہم نہ اٹھاتے اس لیے روحوں میں اللہ نے کیونکہ یہ امانت یہاں امانت پر امن کرنا مشکل ہے اس لیے یہاں رب کا ماننا بھی مشکل ہے تو اللہ نے وہاں روح میں ہمیں اس سے وعدہ لے لیا السو بے رب بے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تمہارے پالنے والا نہیں ہوں روزی دینے والا نہیں ہوں تو سب نے کہا کالو بلا ہوا روح ہمارے وہاں یہ کہہ کر یہاں آ کر بگڑ گئے ہم کس طرح روزی ملے گی کیا حضور وہ مختصر کیونکہ آپ نے چیت صاحب کی تقریر بھی سننی ہے اصل تقریر تو وہی ہے نا چیت صاحب کی تو رسول آپ اس جہان کے لیے بھی رحمت ہیں آپ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 آپ اس جہان کے لیے بھی رحمت ہیں آپ اس جہان کے مجھ سے پڑھا نہیں جاتا پڑھ لو بعد میں سنا لینا آپ اس جہان کے لیے بھی رحمت ہیں کہ اس جہان کے لیے رحمت نہیں ہے وہ بھی اس جہاں بولتے کیوں نہیں کیا اس جہان کے لیے رحمت نہیں ہے عالمین کہا گیا ہے پتہ نہیں کتنا عالم ہے سب کے لیے رحمت ہیں تو آخرت جس کا اللہ نے فرمایا ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا آئے اور یہی رحمت اللہ عالمین اس دین کے لیے پتھر کھاتے گئے اتنا پیارا دین ہے یہ کہتے ہیں جی میں مدینے چلا ساوی پٹکی علیہ مدینے چلا ارے مدینے جانا مدینے نہیں مدینے کو چھوڑنا مدینے جانا ہے امام حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے حقیقت میں مدینے جا رہے تھے اللہ, اللہ, اللہ, اللہ دین کے راہ پر سر قربان کرنا جو ہے یہ مدینے جانا ہے مدینے جانا کوئی آسان نہیں ہے میں مدینے چلا میں مدینے چلا جی زبان سے کہتے رہو تو آپ اس جہان کے لیے بھی رحمت ہے خدا کی کس اگر اعلی جہان جس کا اللہ نے فرمایا کرو گے تو دوں گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مل سکتا ہے تو اپنے دعوے میں تب سادے کا کہ دنیا کے کام چھوڑ کر گھر بیٹھ جا اگر وہ جہان مل جائے گا تو یہ جہان بھی مل جائے گا اگر یہ بغیر کیے نہیں ملتا تو پھر تجھے مغارتا ہے وہ بھی بغیر کیے نہیں ملتا اور مجھے کہنے سے یہ بغیر کیے ملتا ہے وہ بغیر کیے نہیں ملتا, اللہ ملتا اللہ یہ ہے رسول رحمت اللہ امین کہتے کیا ہیں مانتے کیا ہیں اے? مانتے نہیں ہیں تبلیغ تبلیغ میں صبر ہے تبلیغ میں تیرہ سال صاحبہ نے تبلیغ کی مان سے کہو پتھر ریت انگارے گرم پتھر رکھے ارے انگل اٹھائی تبلیغ میں صبر ہے پہلے مر اللہ تبلیغ کا ہے لو ان جہلوں کو پتا نہیں جو قید بنے ہوئے ہیں تبلیغ کے بعد دعوت ہے اور دعوت میں اس پہ کام ہے جب تک خود پورے دین پر بندہ قائم نہیں رہتا دوسرے کو دعوت نہیں دے سکتا دعوت پتہ ہوتا تو دعوت اسلامی کیا شاید ہے ہوئے تو ان پر جاہل قائد پھر غیر سیاسی اس کے بعد سیاست ہے حکومت ہے حکومت میں اکامت دین ہے غور کر کے سننا جب میں تمہیں تبلیغ کروں گا دین پر میں خود بھی قائم کونو کو سدی دیسلقم آمالکم تم اچھے بات کرو اللہ تعالیٰ تمہارے امال بھی سمار دے گا یہ قرآن مجید ہے بعض کہتے ہیں جی آپ خود بنو پھر نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ جب تک ہم دین پر خود عمل پہرایا نہ ہوئے دوسروں کو تبلیغ نہ کریں آپ نے فرمایا جب تک تم دین پر خود پوری طرح قائم نہ ہو دوسروں کو تبلیغ کرتے رہو اور یہی آیت ہے کولو کولن سدی تھی یوسلقم آما جب تم سیدھی بات کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے امال بھی سوار دے گا پھر حکومت ہے یہ تینے تبلیغ دعوت اور حکومت یہ ایک چیز ہے کیونکہ جب سمجھدار بندے ہو شہری جب میں تمہیں دعوت دوں گا عام میرے ساتھ ہوں گے تو معاشی اور سماجی معاملات ایک طرح سارے معاملات میں آپ کے لمٹوں گا تو میرے ساتھ رہو گے ورنہ میرے ساتھ کیا رہو گے یہی یہودی فتنہ ہے اور یہود والوں کا یہی ہے کہ دین حکومت میں نہ آئے ان کا مطلب ہے دین معاملات میں نہ آئے جب دین معاملات میں آ جائے گا تو دنیا کی طاقت بن کر رہے گا کتنا بڑا کفر ہے غیر سیاسی کہنا خدا کی کشت پتا ہوتا ان جاہلوں کو کہ سیاست حق ہے بھی مسلمانوں کا امام غزالی لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے امبیا سب سیاستدان تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرہ سالہ زندگی مکی یہ مذہبی تبلیغی زندگی ہے اور دس سالہ مدنی زندگی یہ سیاسی اور حکومت کی سیاست مند حکومت ہے ہم غیر جمہوری کہہ سکتے ہیں غیر سیاسی نہیں کہہ سکتے کلندر لاہوری بول پڑا ایت مفکر اسلام جدا ہو دین سے سیاست گھر تو رہ جاتی ہے چنگے بھی فرمایا جب دین سے سیاسی تو علیحدہ ہو جائے گا تو بدماشی رہ جائے گی اگر میری بیٹی کو چکلے کا پرمٹ دے دیں میں کیا کروں گا حکومت تو میری ہوگی نہیں اس لیے غیر سیاسی یہ ہم نہیں کہہ سکتے سیاست ہاکی بھی مسلمان کا ہے تو اللہ تسالت رسول رحمت ممین یہ مغالتا ہے بن گئے پنندا را را کھا داں مردید نش آخر خدا اندھارے سوچ والے کو کہو کچھ اگلے جہان کی تو کر وہ کہتا ہے خود بخود اللہ بخش دے گا کیوں اس جہان کا رب جو ہے وہ سخت ہے اور اگلے جہاں کا رب غفور گفوری ہے کچا مکان ٹنڈی منڈی عورت تین روٹیاں جوتے مار کر ملتی ہیں سونے چاندی کا مکان بھائی ارے آم کھانے پینے کے لیے نہیں آئے خدا کی قسم کھانے پینے کے لیے ہر چیز وہاں عام تھی بہشت میں عام تھی اللہ تعالیٰ کسی کو بہشت میں ڈالتا کسی کو دوزخ میں ڈالتا تو دوزخ والا کہتا میں کس لیے دوزخ میں آیا ہوں وہ بہشت والا کس لیے گیا ہے تو اللہ نے فرمایا جاؤ اپنے امال سے بہشت لو اور اپنے امال سے دو لو ہم یہاں کمانے کے لیے آئے ہیں یہ مزرے الاخرہ ہے دنیا کو سمجھ لوگے تو آخرت سمجھ لوگے رسالت رحمت اللہ علمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہان کے لیے رحمت کان کھول کر پھر بھی سن لو جو چاہتا ہے اگلا جہان ایسے مل جائے گا اسے چاہیے یہ دنیا کے کام بھی چھوڑ دے ایمان سے یہ بھی مل جائے گی منفی اثرات بتا رہا ہوں آپ کو ہم اذام میں بیٹھے ہیں ہم لیکن ہمیں پتہ نہیں اقتبال سے حساب ہنفا ہنفی غفلت ہم موردون لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور لوگ اللہ تعالیٰ فرمائے غفلت میں ہیں اور آخرت میں بڑی حسرت یہی غفلت ہوگی ہم کہیں گے یا الہ العالمین دیکھیں گے مومنین کے انعامات بہشت انہیں جاتا ہوا ان کی شانیں دیکھیں گے پھر ہم کہیں گے یا الہ العالمین ہم نے تو کرنا بھی یہی تھا ہمیں واپس بھیج دے کہ ہم وہی کام کریں اللہ تعالیٰ فرمایا کیا میرے ہم رسول نہیں ہے کہ تمہیں نہیں بتایا تھا تم نے تو اس کی بات کو سنا ہی نہیں گور سے تم نے تو دنیا کو ضروری سمجھا آخرت تو بھلا بیٹھے وہاں نفس و نفسی کا مقام ہوگا منزل بےزن شفاعت کرے گا مگر اللہ فرماتا ہے محبوب بھی میرے حکم سے کرے گا شفاعت ایسے نہیں ہوگی اللہ کے حکم سے شفاعت ہوگی تین ساتھی ہیں بندے کے تین ہم اکل ایمان دیکھو ایمان والا آخری ساتھی سے محبت کرتا ہے غیر مومن بے وفا سے محبت کرتا ہے مال و رزق مرنے کے بعد چھوڑ جاتا ہے یہ ہمارا ساتھی ہے مال و رزق ہمارا مرنے کے بعد بے وفا ہوا نا ہے جس کے پیچھے رات دن لگے ہوئے ہیں بے وفا ہوا دوسرے رشتے دار خاندان یہ قبر تک جاتے ہیں ایسے ایمان ہی سے کہو ہو بھائی ایسے قبر تک جاتے ہیں تو ساتھ ہی جو نیک عمل ہے یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں جس کو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی یہ نہ کہنا میں رسول کی بیٹی ہوں اے مالو اے مالو اے مالو تین بار کہا فرمایا عمل کرنا عمل کرنا یہ کبھی گھمنڈ میں نہ آنا کہ میں رسول کی بیٹی ہوں پھر عمل چھوڑ دے ہے بیٹی سے بھی ہم اوپر ہیں جی ہمیں تو یہیں بدماشیاں کریں بے حیاں بےفر ہم تو چھوٹے چھوٹا آخرت مل جائے گی ہمیں لاشا پاک آپ کا قبر مبارک کے ساتھ رکھا ہے ایک صحابی اٹھا کہنے لگا اے قبر تجھے پتا ہے کہ کون سی ہستی تیرے پاس آ رہی ہے وہی قبر بولی ارے اللہ نے بلوایا خود بولی ایمان سے کہو بھائی اللہ, اللہ, اللہ, اللہ نے بلایا تو وہ قبر بولی میں نصب نہیں دیکھتی اور نصب بھی رسول اللہ کا ہے میں نصب نہیں دیکھتی میں تو کسب دیکھتی ہوں یہ حدیث پک میں کا سب دیکھتی ہوں اب بیٹی سے بھی ہم اوپر ہیں اے کیوں ہیں پتھر کا ہے ہم تک دین پورا پہنچایا آپ نے بہت تکلیف دین پہنچانے میں کچھ لگتا ہے آپ کو پتہ نہیں کہ یہ باتیں جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں ہمارا کیا لگا ہے ستائیس سال ہو گئے وطن نصیب نہیں پونے سے پونے تین سو بیگہ زمین ختم ہو گئی جان اب باقی ہے وہ لگا رکھی ہے ہم ایجنسی والے پھر رہے ہیں میں رحیم یار خان جو گیا اسلام آباد کے ایجنسی شاید یہاں بھی ہوں گے ایجنسی والے وہاں پہنچے رحیم یار خان اسلام آباد سے جان کی بازی لگا رہی ہے تو ہم آپ کو باتیں سنا رہے ہیں آپ تو یوں ہی کہیں گے کہ یہ روایتی تقریر ہے جی روایتی تقریر نہیں ہے تو ہم ازاب میں بیٹھے ہیں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا جس کو ہم ترقی کہتے ہیں ترقی قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ جو میرے بندے بے فرمان ہوں اگر میں انہیں ختم کرنا چاہوں تو ختم کرنے سے پہلے ہر چیز عیاشی کی ماں انہیں عام کر دیتا ہوں ہے قرآن <سام> مجید پر ایمان پڑھ تو رہے تھے سمجھا میں تھا قرآن مجید کیا فرماتا ہے اس لیے انہوں نے کہا کرپ کی میسلیں جگاؤ ناسخانی کی یہودی کہتے ہیں قرآن مجید سمجھانے والے نہ ہوں ایسا عالم بھی نہ بلاؤ جو انقلاب پیدا کر دے جو سابقوں کی تعریف کرے ایسوں کو بلاؤ ان شیتان کے نام مرادوں کے دیکھو دماغ کہاں جا رہے ہیں فتنا سراپا فتنہ, سرپا فتنہ دوسری جگہ اللہ نے اب اللہ تعالیٰ وہ قوم خوش ہو جاتی ہے جس طرح آج کل ہم پر ہوا ہے ہمارے بڑوں کو روٹی سیر کا نصیب تھی پھل فروٹ یا شام بوتلیں پتہ نہیں کیا کیا ہم پی کھا رہے ہیں جو جو غافل ہوتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا وہ قوم خوش ہو جاتی ہے کہ اللہ نے کہا ہم پر انعام کیا ہے پھر اللہ فرماتا ہے میں اس قوم کی جڑ کاٹ کر اسے تباہ کر دیتا ہوں لوگوں قرآن کی نثر سے ہم عذاب میں بیٹھے ہیں حدیث پاک حاکم ظالم نمائندے بدماش فیصل بدماش جس طرح آج کل ہے آخری چیز ماں کی عزت نہیں ہوگی زکات کو ٹیکس ایسے بہت سی چیز آخری جو چیز بڑی سے بڑی ہے نا وہ ہے گانے باجے میں میری امت مشغول ہوگی وساد کا رسول لہنبی اللہ فرماتا ہے میرا رسول تو سچا ہے ہم سچا مانتے ہیں نہیں ہم تو رسول مانتے ہیں سچا کہاں مانتے ہیں سچا مانے تو ہمیں ہوش ہو آپ نے فرمایا پھر انتظار کرنا زلزلوں کی بھا کی آندھیوں کی زمین میں دھنس جائیں گے شہر کے شہر چہرے بگاڑ دیے جائیں گے ہم غافل ہیں اططرب علامہ فہم فی غفلت ہم غفلت میں پھر رہے ہیں عذاب سر پر آیا ہوا ہے کوئی پتہ نہیں صبح ہو ہم نہ ہوں نہ امریکہ ہو نہ برطانیہ ہو خدا کی قسم نہ آئٹم نہ بم نہ یہ معاشرہ نہ بسے بس نہ کاریں انکریب معاشرہ نہ شیب و فراغ میں کہتا ہوں وہ مومن نہیں ہے جو یہودیت کو پکا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اندر باتل کا نہ کا باطل تو مٹنے والا ہے جب باطل انتہا کو آئے پھر اس کی مثال دی ہے قرآن میں کہ پانی کے اوپر بلبلا آتا ہے نا پانی کے اوپر تو آتا وہ اوپر ہے آتا مٹنے کے لیے ہے اسی طرح جو باطل اوپر کو آ جائے آتا اوپر ہے آتا مٹنے کے لیے ہے قرآن مجید سے یقین ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے پوچھا گیا بی بی عذاب کب آئے گا اور تو نے پوچھا آپ نے فرمایا زنا عام ہو جائے گا ایک بندہ کہا بی بی نے ایسا کہا میں نے کہا نا مراد قرآن مجید میں نہیں پڑھتے عورتیں لا تک الزنا نہیں پڑھتے ارے مسئلہ بتانے میں کیا شرم ہے جب زنا عام ہو جائے شرابیں پی جائیں پھر آپ نے آخر یہی بتایا گانے بازے عام ہو جائیں فرمایا اللہ کا عذاب آ جائے گا حضرت امیر عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد شیخین اس کی شیخین کی اتباع کرنا یعنی حضرت امیر عمر اور حضرت صدیق کے اکبر ان کی اتباع میرے بعد کے نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے بیٹھے بیٹھے آپ ایسے آنسو آ گئے اٹھ کھڑے ہوئے ایسے ہاتھ کیا فرمایا یہ ٹڈیاں نظر نہیں آ رہی ہیں اللہ کا عذاب آنے والا ہے ٹڈیاں آتی تھیں بوڑھے بندے آج سے تیس سال سے نظر یہ ایسے سورج نہیں نظرتا تھا لاکھوں کی تعداد میں آتی تھیں فصلیں درخت کھا جاتی تھیں وہ تیس سال سے غائب ہیں وہ نہیں نظر آ رہی حضرت امیر عمر قول سے ہم اذام میں بیٹھے ہیں امام کرتبی سرکار نے فرمایا حاکم بے دین ہو تو اللہ کا عذاب آتا ہے فرعون کی طرح وہ خود بھی غرق ہوتا ہے اور قوم کو بھی غرق کر دیتا ہے دوسرا فرمایا عالم حق نہ کہیں اے پچھلوں کی تعریفیں کریں عالم اصلاحی بات نہ کریں حق نہ کہیں پھر بھی عذاب آئے گا ارے پیر ایسے ہوں جو علم دین کا پڑھنے کا قوم کو نہ کہیں تربیت نہ دیں پھر بھی عذاب آ جائے گا آخری فرمایا جب عورتیں بے پرد ہو جائیں پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے واجب کا ترک ہے سننا ترک کرو تو پتہ نہیں کیا آتا واجب ہم ترک کر رہے ہیں متر نماز اشا پڑھی کرو نہ وطر نہ پڑھے کرو جو پردہ نہیں دیتے نا نہ ان کو وطر نہیں پڑھنے چاہیے لیکن خدا کے بندے ہوش کرو پردہ واجب ہے جس طرح وطر واجب ہیں جتر نہیں پڑھو گے تمہاری نماز کامل نہیں ہے ارے پردہ نہیں دو گے تو تمہارا دین کامل نہیں ہے ہمارا فرمایا جب اوتے بے پرد ہو جائیں اللہ کا عذاب آتا ہے قرآن کی نثر سے حدیث شریف سے صحابی کے قول سے بی بی پاک کے قول سے بی بی ایش حضرت فاطمۃ الظہرار علی اللہ تعالی عنہا سید السا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بی بی, بی بی بہترین سے بہترین عورت کون سی ہے آپ نے فرمایا ابو جان بہترین سے بہترین عورت وہ ہے جو غیر کو نہ دیکھے اور غیر اس کو نہ دیکھے ہے بی بی پاک کے کون سے یقین آپ کا کوئی ایمان سچ کہا بی بی پاک نے سید اور نشان ہے جا غلط کہا اور تعید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی گلے سے لگا لیا فرمایا رسول کی بیٹی جو تھی بات بھی اونچی تھی اوکما کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اب بزرگان دین فرماتے ہیں ہر چیز اس کے برعکس ہوتی ہے زد اس سے معلوم ہوا کہ بی بی پاک کی نگاہ میں بدترین سے بدترین عورت وہ ہے جو بے پرد ہے جو غیر کو دیکھے اور اس لیے بزرگ فرماتے ہیں فرمایا رب مانتا ہے روزی کا بھروسہ نہیں کرتا وہ رب ماننے میں جھوٹا ہے بندہ مانتا ہے بندگی کہلاتا کہ ہے اپنے آپ کو بندگی نہیں کرتا وہ بھی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے فرمایا عورت چہرہ نکالے ہوئے ہے اور نچلا حصہ چھپائے ہوئے ہے فرمایا وہ بھی بے وقوف آئے جب چہرہ نکالا ہوا ہے تو اس کا نچلا حصہ بچ سکتا ہی نہیں یہ بزرگ ہمارے علم میں ہے کہ عورت کی آنکھ جو ہے نا وہ شیطان کا تیر ہے اس لیے آج کل دیکھیں گے نا آنکھیں آسے زہر ہوتی ہیں یہ آنکھ کا تیر ہے میں ہر جلسے میں یہودی کا فتنہ زہر کرنے کے لیے آپ کو ان کی بات سناتا ہوں میں باتیں تو بہت ہی ہیں لیکن مختصر ٹائم ہے تین بجے تک میرے خیال ٹائم رکھا ہے چار بجے تک مستحب ٹائم جا رہا ہے پتہ ہو آپ گھڑیاں تو دیکھتے ہیں پتہ نہیں ہے ارے سایہ اصلی نکال کر ایک مثل تک مستحب ٹائم ہے اس لیے اہل خبیث جو ہیں وہ, وہ دو مثل کے قائل نہیں ہیں وہ ایک مثل کے بعد اثر جب اہل خبیث اذان دیں سمجھو ہمارا مستحب ٹائم ختم ہے ہمارا دو مثل تک ہے ہمارا وہ ایک مثل کے قائل ہیں ایک مسل تک مستحب دہم ہے یعنی کسی کا اختلاف نہیں ہے وہ میں نے ناپ کیا ہے پونے چار چار تک جا رہا ہے مستحب ٹائم زوہر کا لیکن گھڑیاں آ گئی نا اب تو پتہ نہیں دو بجے کے بعد کہتے ہیں نماز ہی ناجائز ہے یہ آپ کو چشتی صاحب ارے نماز کی روح دیں گے اگر ساڑھے تین بھی ہو جائیں اگر وہ کریں تو سنتے رہنا ایمان اور روح نماز کی روح کے ایمان روح ہے غیرت اور ایمانی اکٹھے رہتا ہے سن پینتالیس میں غور سے سننا ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کی فکر آلہ ہوتی ہے دیکھو ان کی فکر کیا ہے اور ہماری کیا ہے سن پینتالیس میں مجھے ایک بندے نے بات سنائی کراچی کا اس کا چاچا داد بھائی تھا وہ مر گیا اس نے اس کو سنائی اس نے مجھے سنائی وہ چچا جاد جو بھائی تھا مر گیا انگریز کانی کرتے تھے ہمارے زمانے میں آپ نے ان کی حکومت نہیں دیکھی وہ قرآن مجید پر کھڑا کر کے نہلاتے تھے بڑی غیرت آ گئی خدا رسول کے نام نالی میں ہیں اور وہ نہلاتے تھے تو انہوں نے بہت برا کیا یہ اشتہار لگانے والے کون ہیں کہاں تھا اشتہار دس سال کھڑا رہا ہے اس نے نالی میں آنا ہے یہ انگریزوں سے بہت بڑے لانتی ہیں خدا کی کس اشتہار لگانے والوں اللہ رسول کا نام نیچے گیرنے والوں تمہارے جلوس پر بھی فرشتے لانت کرتے ہوں گے تمہاری میلاد پر بھی کہ جس کی میلاد بنا رہے ہو اس کا نام تم نے نیچے گیر رکھا ہے وہ نالی میں پڑا ہے سارا شہر غیر محفوظ ہے صالح علیہ السلام کی ناکا نے ناکہ کی ایک شخص نے بےزتی کی اللہ نے پوری قوم کو ختم کر دیا خدا کی قسم جس شہر میں اللہ کا نام نالی میں نیچے پڑا ہے وہ سارا شہر غیر محفوظ ہے ہو سکتا ہے سارے شہر کو اللہ تعالیٰ الٹا کر دے ہزار بار بشو دہاں بتر و گلاب نہ میں کمال بے ادبی یہ ولی ولی والے کہلاتے ہیں آ فرماتے ہیں ہزار دفعہ اتر گلاب سے منہ دھو لوں یا الا پھر بھی میں بڑا بے ادب ہوں تیرا نام لوں تو بڑا بے عدب ہوں یہ ہے اب با سلطان نہیں فرماتے صاحب تہ تو لکھیا منشیا رتنی کم نما سا ولی تو یہ کہتے ہیں ولیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت سے یقین نہیں تھا وہ تو مستحب نہیں چھوڑتے ہم فرائض کو نہیں دیتے ہیں ہم ولی ہیں والے حضرت علی سی ہم نے فرمایا جو کسی سے محبت کا دعوی کرتا ہے اس کا کول سیل نہیں اپناتا وہ جھوٹا ہے جھوٹا ہے جھوٹا ہے تو کرانی ہوا قرآن وہ کہتا تھا مجھے لے گئے اپنے ملک میں اپنے ملک میں لے گئے وہاں مجھے خفیہ ایجنسی میں حکومت دے دی تو ایک کمرہ تھا جو بند تھا اس نے کہا سو سال سے بند ہے وہ کہتے تھے اس کو کھولنے کا حکم نہیں ہے جو کھولے گا اسے گولی حکومت لگائے گی چابی فلاں افسر ہے بڑا جو اس کے پاس ہے لیکن اس کو بھی کھولنے کی اجازت نہیں وہ کہتا میں گیا اس کے پاس ایمان ویسے دیا ہوا تھا میں اس کا کام کر دیتا سود دوستی بناتے بناتے میں نے کہا دیکھوں تو صحیح ہے اندر کیا میں نے چابی لی دو بجے رات کے اس نے کہا پتہ کسی کو نہ لگے بند کر کے چابی مجھے دینا ورنہ تجھے بھی مار ڈالے گی حکومت کہ مسلمانوں تک یہ راز نہ جائے مجھے بھی مار ڈالے گی لیکن جو راز آنا ہو وہ آ, آ ہی جاتا ہے وہ جانتے ہیں ان کی غیرت تو نہیں ہے اس نے اس طرح بتا لیا دیا کہ یہ جو کچھ بھی دیکھیں گے یہ آ ہی نہیں سکتے مرے ہوئے ہیں مرے ہوئے مردہ بعد مرنے کے یہ فلسفہ مردود ہے قوم کو دیکھیے مردہ بھی ہے موجود ہے ایمان سے ہم مردہ ہیں مومن زندہ ہوتا ہے مومن زندہ ہوتا ہے اس لیے میں نے کہا ایمان مانگا کرو روزی نہ مانگا کرو بہتر شخص وہی وہ ہے جو روزی نہ مانگے اللہ تعالیٰ روزی بغیر مانگے دیتا ہے کس میں خدا ہمارے علم کا فتویٰ ہے کہ ایمان جب تک مانگو نہ وہ دیتا نہیں ایمان مانگا کرو ہر وقت اللہ سے تو میں نے کھولا دیکھا تو چار فوٹو تھے عورتوں کے چار فوٹو توجہ سے سننا چار فوٹو تھے اور تو پیچھے مڑا پھر میں نے کہا نیچے لکھا ہوا تھا پڑھوں تو صحیح پہلے تھی تو ٹوپی والا برکا اس کے نیچے لکھا ہوا تھا یہودیوں کا زیوال اور مسلمانوں کا عروج سمجھے ٹوپی والا برکا تھا انگریز پوپ لگ گیا جب مسلمان کی عورتیں اس حال میں ہوں ہمارا زیوال ہوگا اور مسلمانوں کا عروج ہوگا پھر آگے کالے برکے والی اس کے نیچے لکھا ہوا تھا مسلمانوں کے زیوال شروع مسلمانوں کا زیوال شروع اور یہودیوں کا عروج شروع آگے بے پرد تھی نیچے لکھا ہوا تھا مسلمانوں کے زیوال میں اضافہ اور یہودیوں کے عروج میں ارافہ پھر آگے ٹیڈی لباس تھا جس طرح لڑکے ہمارے آج کل ٹیڈی ہیں لڑکیاں بھی ٹیڈی ہیں اور لڑکے بھی ٹی مسلمانوں مجھے رونا آتا ہے ایمان سے مسلمان مکنا ہوتا ہے ہم مکنا نہیں رہے شہر میں بیٹھنے والے ہیں میں جنگل میں بیٹھتا ہوں ہم کہتے تھے کہ شہری لوگ جو ہیں بڑے دانا ہوتے ہیں لیکن آج کل دیکھا ہمیں عقل کا ذرہ نظر نہ آیا ہم رو پڑے ارے دیہات سے تو نکلے شہر میں آئے وہاں بھی ویسے بندے ملے اب ہمیں رونا آتا ہے ایمان سے کہو عقلمند بیٹھے ہوں گے ادیب فاضل ماسٹر پروفیسر بیٹھے ہوں گے ارے بتاؤ نام عام ہوتا ہے تخلص خاص ہوتا ہے یہ کلیم اللہ جو ہے تخلصا ہے ایک نبی کا تخلص دوسرے نبی کو نہیں لگ سکتا ایک مسلمان کا تخلص دوسرے مسلمان کو نہیں لگ سکتا تخلص خاص ہوتا ہے اور نام عام ہوتا ہے ایمان سے کہو حضرت صاحب امتیاز کرتا ہے ہمارا اسلام حرام حلال برا اچھا برے میں امتیاز کرتا ہے باقی کسی میں امتیاز نہیں ہے شریف کا نام اور کمینے کا نام اور شریف کا کام اور کمینے کا کام اور یہ صرف اسلام ہے جو امتیاز کرتا ہے لیکن یہ وہ امتیاز اس نے ختم کر دیا ہم میں وہ امتیاز کیونکہ مسلمانی ہم میں رہی نہیں اس لیے وہ امتیاز ختم ہو گیا حضرت صاحب میاں صاحب خان صاحب مولانا سردار صاحب صوفی صاحب چاچا بھائی بیٹا پتر کتنا تخلص ہیں چور ڈاکو کنجر بدماش کتنا تخلوث ہیں بھائی ایمان سے علیحدہ دا اس نے مرد کی غور سے سننا مرد کے لیے نکالا ہے سر ارے میں کالے جو ماں پر چڑھ جاتا تھا وہ بھی سر تھا یہودی سر مجوسی سر چھوٹے کنجر بڑے کنجر کو سر کہہ دیتے ہیں چھوٹے چور بڑے چور کو سر کہہ دیتے ہیں سر یہودی القاب ہے جس کو یہودی سر کہے وہ کہاں کا بندے کا بیٹا ہوگا مجھے کہنے لگا سار جناب علی میں ہمارے اسلام میں ہے کہ بے دین کو اعزاز دو تو ایمان چلا جاتا ہے کافر کو ہم جناب علی نہیں کہہ سکتے سر تو کہہ سکتے ہیں سار کا مانا میں نے کہا سار کا مانا میں کرتا ہوں دللا. ایمان سے دلّا جو ہو نا جس کو نا بیٹی تھی بہن کی غیر تو وہ سر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سر پھر آپ کی ہماری نانی دادیاں مستورات لکھی جاتی تھی ہنسنے کی بات بھی اور رونے کی بات بھی مستورات بڑے بیٹھے ہوں گے لکھا ہوا تھا سیٹوں پر مستورات کی سیٹیں زمانہ بدلا خواتین کی سیٹیں ارے تقریر کرتے تھے تو خواتین و حضرات کہتے تھے پھر بھی خاتون جنت سے تعلق تھا خاتون جنت سے اب اس نے دیکھو کتنا ہم نے ترقی کی خاتون جنت اب اس نے نکالا لیڈی یو لیڈی ڈائنا سے تعلق بنا دیا کنجری لیڈی مجھ سے وہ مکنا پیس نہیں رہے مجوسین یہودین سب لیڈیز دین کی بات کرو نا وہ جنگل میں سال بہر نہیں جاتی یہ لیڈیز پتہ نہیں جنگلوں میں بھی چلی گئی ہر ایک کو دیکھو لیڈیز سیلا لانت لیڈیز کو ماں خاتون تھی یہ لیڈی ہے پھر لیڈی نے رنگ کیا لگائے وہ بزرگ کہتے ہیں ابو ڈیڈی ماں لیڈی اولاد ساری ٹی چھوٹے چولہے وہ لیڈی جب ہے اس نے کون بندے کا بیٹا پیدا کرنا ہے اس نے پیدا بھی ٹی کرنا ہے کہ لیڈیاں دا بہار آئین ٹیڈی دا قطارائن جس کو دیکھو وہ ٹیڈی بنا ہوا ہے لانک آگے پیچھے ننگا وہ گھر جاتا ہے کہ ہاں جی گھر جاتا ہوں پتہ نہیں یہ بینٹ پتلوں اتنا سارا جو سلباس حرام ہے پھر نماز پڑھتے ہیں ننگے چوپر کر دیتے ہیں اللہ کی طرف لگا ہوا ہوتا ہے ہمارے اسلام میں ہے جو چادر پیچھے آ جائے نا فوراً کھینچو کیونکہ پچھلے کی وہ فوٹو نظر آتا ہے برائی کا پچھلے کی نظر پڑے گی نماز ٹوٹ جائے گی ارے ظالم تم پر نماز کیا ہے تم تو پیچھے کی پچھلوں کی توڑ دیتے ہو تمہاری نظام ہے بورے ڈبے نظر آ رہے ہیں نماز پڑھ رہا ہے پتہ نہیں یہ بینڈ پتلون انہوں نے سلا کر پہنی ہے جب پتہ نہیں یہ آپ پہن کر سلائی ہے سمجھ نہیں آتی ایمان سے وہ ان کہا نا کمیز او قدا مین دو بر قمیص کا ذکر ہے دونوں دو بر چھپ جاتے ہیں الماری اس نے کہا بینٹ پتلون ایمان صاحب گرمیاں آ رہی ہیں نا اس ان کپڑوں میں ہم مرتے ہیں یہ لانا اس حکومت پر سین پر جو بینڈ پتلون پہ سے کتنا اس میں مرتے ہیں تو دو ہاتھ موٹی بینٹ پتلون اور اوپر دیکھو ایسے میں ایمان سے کہتا ہوں گدھا سخت چیز ہے تم یہی بینٹ پتلون گدھے کو پہناؤ وہ بھی چوتھے دن نہ مر جائے تو جو مجھے کرنا پتا نہیں یہ کون سی نسل ہے ننگے آگے ننگے پیچھے ننگے یہ الماری ہے وہ شوکیس کیس آئے ارے شوکیس کیس سودے کو ڈھانپ دیتا ہے ڈبل روٹی باہر سے نظر آتی ہے لانت ایسے معاشرے پر اور منا ملاد رہا ہے ہم جی ملاد مناتے ہیں جی ناد پڑ رہا ہے جلو اس میں حصہ لے رہا ہے کوئی شرم کرو آگے وہ تیزی نسل اس میں لکھا ہوا تھا یہودیوں کا عروج مسلمانوں کا زیوال جو آج کل لڑکیاں پھر رہی ہیں جب عورت کو اس حال میں لے آؤ پھر مسلمانوں کا نزول ہوگا اور ہمارا عروج ہوگا آگے لکھا ہوا تھا یہ سب کچھ ہمیں تعلیم کی بدولت حاصل ہوگا بے شک لڑکی نہیں آتی ارے لڑکے کو لے آؤ لڑکا اپنی بہن اور بیٹی کو لے آئے گا ایک یہود ن عورت کا تجزیہ سنا دوں پھر میں پانچ منٹ رہتے ہیں جب فرانس کو جب فرانس نے الجزائر کو فتح کیا تو اسے فتح نے مثبت اثرات نہ دیے تو ہو رہی جس طرح اب عراق میں ہو رہی ہے تو ایک یہودین عورت اٹھی اس نے کہا میں جا کے جائزہ لگاتی ہوں کہ تمہیں فتح مثبت اثرات کیوں نہیں دے رہی وہ پھر کرائی اس نے بتایا کہ تم نے ملک جیت لیا ہے لیکن لوگوں کی دل میں دین محمد ہے یہ دین ایسا ہے کہ جس کی دل میں ہے وہ مر جائے گا تمہیں نہیں مانے گا اگر تم نے دنیا میں حکومت کرنی ہے تو دین مستفی سے لوگوں کو بہر کر دو دنیا میں حکومت کرنا پھر تمہاری جو مت یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے کہا مردوں کو تم دین سے باہر نہیں کر سکتے دیکھو یہودی نے عورت کا تجزیہ مردوں کو دین سے باہر نہیں کر سکتے عورت کو حبائل الشیاتی کہا گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں عورتوں کو بہت دیکھا اور عمرا کو بہت دیکھا تو تم ایسا کرو دنیا میں مسلمانوں کی عورتوں کو بے پرد کر دو بے دین کر دو جب عورتیں خراب ہو جائیں گی مرد مجبور ہو جائیں گے کیونکہ اچھی عورت نصف ایمان لاتی ہے اور بری عورت سالم ایمان لے جاتی ہے کہ وہ بے غیرت بنا دیتی ہے غیرت اور ایمان اکٹھے رہتا ہے اس نے کہا ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو عورتوں کو اس نے کہا یہ آسان کام ہے کیا ان کے ملک میں جتنا ہو سکے سکول کھول دو عورتیں بے پرد بھی ہو جائیں گی اور بے دین بھی ہو جائیں گی جس طرح آج کل آپ دیکھ رہے ہیں اس یہودن عورت کا تجزیہ جو آج سے ایک سو سال ڈیڑھ سو سال پہلے اس نے بتایا تھا اب وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہیں اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اب جو بچے بچیاں پڑھ رہی ہیں یہ نہیں لگ سکتے نہیں لگ سکتے ارے باطل کو بقا سمجھنا امریکہ کو برطانیہ کو بقا سمجھنا کہ یہ باقی رہیں گے یہی کفر ہے باطل اتنا بکا نہیں رہے تھوڑی مخلوق جا کے بچے کی خدا کی قسم نہ آئٹم رہیں گے نہ امریکہ نہ برطانیہ پیشین گوئی دے رہا ہوں بد دعا نہیں کر رہا تو کس طرح پتہ نہیں بچے روزی کھائیں گے وہ منافق ہے جو باطل کو اتنا بکا سمجھے ہوئے ہے کسم خدا کی وہ مومن نہیں ہے منافق ہے وہ بئیمان ہے کلمہ پھر پڑے کہ اس کا بچہ یہ جوان ہوگا معاشرہ یہی رہے گا باطل یہی رہے گا اسی طرح باطل کی حکومت رہے گی اور اس کا لڑکا لگے گا یہ منافق ہے مسلمان نہیں ہے یہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا میں کیوں وہ چھ ارب دیتا ہے چھ ارب بارہ ارب پوری پاکستان کی مالیت ہے اب بارہ ارب چھ ارب پہلے دیا اور چھ ارب اب تعلیم کے لیے آ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تم سس کو محاسن تم تسو ہوں تمہاری اچھائی ان کی بربادی ہے تو وہ اتنا پیسے جو دے رہا ہے وہ بے وقوف ہے تعلیم کے لیے جو اتنا پیسے مجھے ایک بندہ سنانے لگا مسلمان کا کھوکھا تھا یہ بھی چوتالی پنتا کی تقریباً بات ہے ادھر مسلمان کا کھوکھا تھا ادھر انگریز کا کھوکھا تھا مسلمان مجھے یاد نہیں آئے میں یوں مثال سے بتا دوں مسلمان وہی چیز پندرہ روپے کی دیتا تھا انگریز وہی چیز سولہ روپے کی دیتا تھا تو وہ انگریز اس سے لیتا تھا میں نے انگریز ہم اکٹھے ملازم تھے میں نے انگریز پر سوال کیا یار یہ بتا جب یہ چیز تمہیں پندرہ روپے میں ملتی ہے اس وقت ایک روپیہ بڑی چیز تھا تو یہ سولہ روپے میں کیوں دیتا ہے وہ ہنستا تھا وہ کہتا تم جو ہو نام کے مسلمان ہو بے وقوف ہو تم میں ہم تمہیں یہ بات میں نہیں بتاتا تم تو عقل مند ہو جاؤ گے میں اس کے پیچھے لگا ایک دن میں نے پکڑ کر بٹھا دیا لڑ پڑا حجت تھی میں نے کہا بتا اس نے کہا کسم تھا مسلمانوں کو نہیں بتاؤں گا میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا میں نے قسم کھا لی اس نے کہا یہ چیز جو ہے یہ پندرہ چودہ کی ملتی ہے تمہارا مسلمان پندرہ روپے دیتا ہے تم ہو ہمارے دشمن ہم تمہیں ایک روپیہ نفع کیوں دیں شا... دیکھو شیطانی سوچ تو دیکھو ہم تمہیں ایک روپیہ نفع کیوں دیں اگر میں روپیہ دیتا ہوں زیادہ تو دیتا تو اپنے کو ہوں نا ارے جو سوچ مسلمان ہوئے ہوئے مسلمان پتہ نہیں ہم کہلاتے ہوئے شور ہے کہ دنیا میں مسلمان ہوئے نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ کہیں مسلم بھی ہے موجود وزا میں تم ہو نصارہ تمدن میں تم ہو ہلود کیا یہی مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرماتے ہیں یہود جو ایک روپیہ چیز کے بدلے ہمیں نفانی نہیں دینا چاہتا وہ چھ ارب نزلی کے لیے دے رہا ہے رسول انگریز کو مانے ہوئے اور میلاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پر دو آپ نعت اللہ نے نہیں بھیجا ارے انگر. آپ صحابی کا کہتے ہیں کہ وہ صرف نعت پڑھتا تھا اور قوم کوئی کام نہیں کرتا تھا وہ تو صحابی ایسا تھا مستحب بھی نہیں چھوڑتا تھا اس لیے ہمارے اولیا کرام کا فتویٰ ہے کہ جو آسان کام دین میں پکڑ لے اور مسلمانوں کو چ... مشکل کو چھوڑ دے تو اس کے منہ پر اللہ تعالی مرا دیتا ہے نعت پڑھے ہوئے اتباع کون کرے گا رسول اتباع کے لیے آئے یا نعت نعتیں سننے کے لیے آئے ہیں آپ مسلمان ہے اللہ تعالی فرماتا ہے قرآن پڑھتے ہیں سبحان اللہ ہے پڑھ پڑھ پڑھ کر انہوں نے سلا دیا سمجھایا نہیں قرآن فرماتا ہے تو ہم سس کوم حسن تمہاری ترقی ان کی بربادی وب کو ہم سیا آتی ری جفرا تمہیں مصیبتیں بیماریاں پہنچے تو وہ خوشیاں مناتے ہیں اب قرآن کو سچا تم نے کس کہاں مانا اللہ کو غمنس کا من اللہ کیلا کیا اللہ سے کوئی اور سچا ہے اللہ فرماتا ہے تمہارے دکھ ان کی خوشیاں ہیں۔ اور وہ ہمارے بچوں کو کترے پلا رہے ہیں اور عراق والوں کو مار رہے ہیں یہ نائجیریا کے ڈاکٹر ملے ہیں ہمارے پاس رکھا ہے انہوں نے انٹرنیٹ میں دیا کافروں نے ایک عورت یونیسیف کمپنی کترے پلاتی ہے ایک اور عتی اس نے کیس کیا وہ کیس جیت گئی اس کو لائے لبری میں انہوں نے پوری دنیا میں انٹرنیٹ میں کاغذ دیے کہ یہ یونیسیف کا جو قطرے پلا رہی ہے یہ بانجپن ہے اور زہریلے ہیں مت پلاؤ اپنے بچوں کو کافی نے انتباہ کر دیا مسلمان تو قرآن کو تو نہیں مانتے یہ بات مانو گے چوبیس اگست کو دن اخبار نے ہمارے پاس وہ بھی رکھا ہے عالمی ادارہ محکمہ سیحت جو اقوام متحدہ میں رہتا ہے نمائندہ بہت بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے ارے وہ اس نے خط لکھا دین اخبار کو وفاقی حکومت کو اور اس خط کو دین اخبار نے پورا لکھا دو سال ہو گئے چوبیس اگست کا وہ ہمارے پاس ابھی رکھا ہے کہ یہ اس نے لکھا یہ امریکہ برطانیہ جو قطرے پلا رہے ہیں یہ بھانج پن اور زہریلے ہیں تم مسلمانوں کے بچوں سے دھوکھا نہ کرو وفا کی حکومت کو کہا یہ کترے بند کر دو اور ویکسین کو ختم کر دو مسلمانوں جو قرآن نے کہا سچا ہے جھوٹ ہے جو سچا ہے تو جو سچ مانتا ہے ہاتھ کھڑا کرے ایمان سے کہو اب وعدہ کرو کہ ان سوروں کے کچرے اب نہیں پلائیں گے ہم اللہ سے اپنی سیحت مانگیں گے جوتے اٹھاؤ ان کو مارو سورو ایک گولی تم نہیں دیتے بڑوں کو بیس بیس ہزار کا پاؤنڈ کا بم مار رہے ہو اور ہمارے بچوں کو تم کچرے پلا رہے ہو مسلمانوں یہودی فتر سے آگاہ ہو جاؤ خدا کی قسم بزرگان لکھتے ہیں کہ جب تک بندہ اپنے دشمن دوست کی پہچان نہ رکھے وہ دنیا میں گزار ہی نہیں سکتا ہمیں دشمن کی پہچان نہیں رہی دوست کی پہچان نہیں رہی اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو دشمن کی پہچان دے دے اور جو میں نے چند باتیں کی ہیں باتیں تو بہت رہتی ہیں لیکن میں نے میں ایک سکول میں گیا جس طرح کہتے ہیں دیکھو ایک پروفیسر ماسٹروں نے کیسا ظلم کر رکھا ہے وہ چیز صاحب بتائیں گے کتاب ہے ان کے پاس تمام اساتذہ تنظیم اساتذہ پاکستان صوبہ پنجاب انہوں نے مور لگائی ہیں بارہ صفحے پر انہوں نے کتاب جو کفریات ہیں انہوں نے لکھے ہیں کہ اب امریکہ اور مشرق مل کر یہ قوم کو کافر بنا رہے ہیں انہوں نے پورے کفریات اس میں لکھے ہیں وہ میرے خیال میں کتابیں ہیں ان کے پاس کرتا س... ابیان کرتا سے اب روز رسالہ کا ہے یہ استاد ان کی مہر لگی ہوئی ہے کہ اللہ تعالی اللہ تعالی فرماتا ہے ولا یام بھائی اللہ اتنا بلند ہے کہ اس کو کسی کی حفاظت تھکاتی نہیں نہ پیدا ہے وہ تھکنے سے پاک ہے وجود سے کتنا کوفریس میں ہے کہ اللہ تعالی پہاڑ درخت بنا کر تھک گیا پھر آرام کرنے کے لیے چلا گیا پھر آ کر گانے والی گڑیا پیدا کی یہ تمہارے بچے پڑھ رہے ہیں میں ایک سکول میں گیا دیکھو ماسٹر پروفیسر کتنا پاگل ہیں خود قوم کو پاگل بنا رکھا ہے میں نے کہا میں السلام علیکم ماسٹر بیٹھے تھے جی وعلیکم السلام کیسے آئے میں نے کہا جناب علماء کی زیارت کرنے آیا وہ ایک ماسٹر اٹھ کھڑا ہوا کہتا ہے یہ مذاق کا تیرا سانا ہے بھوڑا بندہ ہے اگر بوڑھا نہ ہوتا ہم لڑ پڑتے یہ ہم عالم ہیں یہ عالم بیٹھے ہیں وہ چھوٹے چولے والے سارے یہودی بیٹھے تھے یہ عالم ہے ہم عالم ہے تمہیں ہم عالم نظر آتے ہیں وہ میں نے کہا تو تو پاگل ہے قوم کو کیا دے گا جب تو ایسا پاگل ہے ایمان سے میں نے کہا نا مراد منافقت نہ کر یا دیوار پر یہ ختم کر دے علمور ساری دیوار تو نے سیاق بہر کر رکھی ہے تم جائیں لو یا وہ مشے دو یا تم بھی عالم ہو نا مراد کوئی بندے کے بیٹے بنو علم ایسا ہوتا ہے باہر پھر سر ایسے کر لیا علم علم للم عالم نور استاد کیا ہے میں مارے کہوں مگر آج کل ہے میں اس مارے کہوں میں نے کہا روڈ پر تو ہم تمہارے عالم دیکھتے ہیں سور کی کا قوم کو نوچ رہے ہیں خون نوچ رہے ہیں میں نے کہا مجھے یار اندر والے باہر جو لکھا ہے اندر والے علماء کی زیارت تو کر لوں کیسے ہے پھر ایسے کر گئے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو ہدایت نصیب کرے اسلام پر رکھے اور ایمان پر مارے اور اپنے حبیب کی رسالت کا میلاد منیں ہم رسالت احکام ارے احکام من جائیں ایمان سے کوئی ملاد نہ مناؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہو تو مجھے جوتے مارنا لکھ میلاد مناؤ اور احکام پر نگاہ نہ رکھو تو خدا کی قسم یہ میلاد قبول تو قبول پتہ نہیں کہا آ جائے گی خدا تعالیٰ ہمیں رسالت کی میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے واخر اولا رسا مایا دیتا जो मरदा हो कबरा देव थी। अने ना अनि खबरा दे پانی ات خرچ لوڑی دئی گھر دان او ایک بچڑا اے ماں پیو بھائی اتے عذابی دا آزادی قبرداں اتنا دے باہو وہ نسی اتنا دے باہو جڑا وت آیاسی مردہ